محمد کچھ عمال تو فرض عین فر فر ہے جو ہر ایک آدمی کرنے فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر ایک آدمی کو انقادی طور پر اس کا پورا کرنا لازمی ہوتا ہے نماز ہے روزہ عجب و کاف ہے یہ باتیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو کچھ باتیں شریعت نسیم کر رکھی ہوئی ہیں کہ جو اپنی ذات سے فرض عین تو نہیں ہے لیکن ان پر فرائے فرض عین اور فرض قایا اور باقی غرض دین دین کی ساری چیزوں سے زندہ ہونے کا چالو رہنے کا دار و مدار ہے ان کو اگر ترک کر دیا جائے تو ان فرائض واجبات میں کمی اور کمزوری گی تو وہ کیا چیزیں ہیں جی وہ ہیں اشاعت دین کے شعبے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کا دیکھنا آپ کے پاس بیٹھنا آپ کی مجلس صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کے سلام عرصات کو سننا حدیث کو سننا بیان بات کو سننا اور سب کرام میں خیر کی بات چالو تھی ان کے چرچے مجالس کے اپنے بیٹھنے کے مسئلوں کے بازار کے سب جگہ خیر خیر تھی گھروں کے خیر عدالت خیر کے تذکرہ تھا خیر کا ہی چرچہ دور صدیقی کا رکشا بھی حضور صلی اللہ عمل کے زمانے کا رنگ پڑ رہا ہے تو اس لیے دور صدیقی میں جہاز کے لیے تنخواہ یافتہ آدمیوں کا بندوبست نہیں کیا گیا اور واضح کے لیے اور امامت کے لیے تنخواہ یافتہ آدمیوں کا بندوبست نہیں کیا گیا دور فاروقی میں آ کر پھر گئے تو فوج کا بھی باقاعدہ بندوبست کیا گیا ہے اس کے لیے معاوضہ خاک بندوبست کیا گیا ہے واز کہنے کے لیے آدمی مقرر کیے گئے ہیں اور مجالے سے واز منعقد کرنے کا طریقہ کار جاری کیا گیا ہے اور حضرت علاقہ کے دور میں جب کفا میں آئے ہیں دار اخلافے کو منتقل کیا ہے کفا میں اور وہاں آئے ہیں وہاں تو باقاعدہ انہوں نے جتنے واز کرنے والے لوگ ان کو جمع کیا ہے ان کا ٹیسٹ لیا ہے ٹیسٹ اور انٹرویو لیا ہے ٹیسٹ اور انٹرویو لیا ہے اور اس کے بعد کئی آدمیوں کو انہوں نے واضح معذور کیا ہے کہ واضح نہیں کہیں گے اور کچھ آدمیوں کو انہوں نے منظور کیا کہ واضح کہیں گے اور خاص طور سے میں اپنے بشیر رحمتہ اللہ علیہ کے ودیال کو ان کی آواز کو ان کو بہت زیادہ پسند فرمائے. اور جو سلکہ رحمت اللہ, علی سے ہو کر اللہ پر جاتے ہیں نسبندیہ ہی سلسلہ ہے نا سلسل تو حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور ہو کر جاتا ہے وہ کل سے ہو کر جاتا ہے وہ بکر اسپیکر زمین خلیفہ سلمان فارضی عدل سے میں ان کے جو ہیں تو ان کے محمد من قاسم من بن قاسم میں لگو بکر ہیں محمد بن قاسم میں لگو بکر ہیں آگے ہو کر یہاں تک آیا وہ فرمایا کہ جمعے کی نماز جمعے کی نماز ہونی چاہیے اور دیہات والے لوگوں کو نوبتوں کو نوبت جمعے میں شریک ہونا چاہیے اور جو آدمی تین جمعے میں شریک نہ ہو اس پر تو جاویت کا ہو جاتا ہے دیہات والوں پر فرض تو نہیں کیا گیا لیکن ان کے ذمہ یہ قرار دیا گیا کہ مثلا ایک تحائی دیات والے جمعے کو چلے گئے ایک تیائی دیہات کو چلے گئے ایک دیہات اگلے, اگلے جمعے کو چلے کہ ان کو بھی جمعہ میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا اجتماعی ماحول دیکھیں اور ہفتے میں ایک بار دین کی آخرت کی اصلاح کی بات کو سنیں اور یہ دوسرے کا تیسری فرمایا گیا کہ جو آدمی تین جمعہ کی نماز مسغر کرا کر دے اس کے دل پر مور لگ جاتی ہے مور لگنے کی تاثیر ہوتی ہے کہ اس کا دل نائے نائے کی اور خیر سے بند ہو جاتا ہے برائی کی طرف مائل لیتا ہے برائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور خیر ہونے کی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے پھر کرتے ہوئے اس بات کی علامت ہوتی ہے اس کا دل سخت کر دیا گیا اور اس کے دل پر موت لگ گئی اور دل کا سخت پر دل پر موت لگنے کی بنیادیں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خما کسی کے دل پر موت لگا رہے ہیں خم کسی کے دل پر سخت کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے کچھ باتیں مبادی کے طور پر ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ پریوز کہتے ہیں نا تو انگریزی میں اس لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں ایک لفظ مبادی بنیادیں اس کی مبادی ہوتی ہیں اس کی بنیادیں ہوتی ہیں ان سے جو ان کو کر لیتا آدمی تو ہم کاج نکلاتے اور پڑھنے کی موباد قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے تھک کر دیا ان کے دلوں پر مور لگ گئی یہ ابدی جہنی ہو گئی ابدی عذاب کے مستحق ہو گئے اور سال سر اس کی وجوہات آتی ہیں اس کے مبادی بیان ہوتے ہیں بعد بیان کہ یہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ نہیں ہوا کہ ان کو اللہ تعالی جبری کر دیا گیا ہے اور بعض وجہ کا پڑھ کر رپا کیا اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت ہو جاتے کوئی آج پڑے نہ ہوئی آفط صاحب ہو علو شاہ اللہ ہو اللہ تعالیٰ سے جمع آلو یہ کئی آئتے ہیں مختلف صورتوں میں ہیں کہ اللہ پاک چاہتا تو سارے کے سارے ہدایت پر ہوتے ہیں اللہ پاک چاہتا تو سارے کے سارے مت واحدہ ہوتے ہیں کچھ جگہ جگہ پر آئے آیت ہیں لیکن یہ اللہ نے کیوں نہیں چاہا کیوں نہیں کیا ہے, نہیں کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ جبری نہیں کرتا ہے اللہ اس تبارک جبری نہیں کرتا ہے اس کو بھی اختیار پر چھوڑا ہوا ہے اس کی بھی آبادی ہے, ہے ان کو جن لوگوں نے کر لیا ان کو اس رخ پر اللہ نے ڈال دیا اس پر پکا کر دیا اور ان کو جو ہے ہدایت دے دی جبری اس کو اللہ پاکست کو بھی نہیں کرتا مکموہ تم لاکار ہوں کہ ہم تمہیں جو ہے تو تم جو ہے تو وہ تو ہچکچاہٹ برکراہ معذ کر رہے ہو پسند نہیں کر رہے ہو ناگواری کر رہے ہو اور ہم جو ہے ہدایت کو تمہارے ساتھ چپکا دیں ایسا تو نہیں ہوگا نا رمضان کا مہینہ گزرا تھا میں مجھے مسجد کے پاس جا رہا ہوں والا دمخان، دمخان ایک ادھر سے رہا ہے تو دونوں کو روکا میں نے کہا کہ اس کو, کو فیصلہ کرے فیصلہ کرنے کے ماشاء ماشاءاللہ پٹری پر ڈیٹا کرتے ہوئے موت تو لکھی ہوئی موت تو لکھی ہو بلامی ہو مجھے بچائے اگر میری موت اس کیا تو نہیں آئی ہوئی تو نہیں آئے گی ماشاء اللہ ایک گورنمنٹ بیٹھا جس تو گزر جائے گی تو موت کو خود دہل ہو گیا آنے. کھانے کے بارے میں نہیں کہتے ہیں یہاں ہمیں کھلایا ہمیں تو سارا خود ہی کر رہا ہے کوئی پکڑی پر پتڑ جا کر نہیں بیٹھ رہا ہے استعمال کر رہا ہے ایک دوران بیٹھا ہوا تھا یہاں سینئر ممبر بورڈ آف ریویو سیکریٹریٹ میں بیٹھا تھا ایک سیاسی تھا. بڑا بڑا تھا کوڑ کوڑ بیٹھا تو سکڑی, سکڑی, سکڑی تو میں نے کہا میں مہمان آیا ہوں, ہوں چلے گا <laughs> ایک دار وردہ ہے اس کے پاس جا کر آواز خارج ہوتی اور دس بار سیٹ کرتے ہوئے اور کچھ امریک کے جملے بولتے بولے خوش ہو جاتی ہے نہ درباری ہے چھوڑا ہوا ہے اللہ پاک نے باوجود اتنی قدرت کے شان کے کبریائی کے یعنی کہ کے جبروت کے آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ آزاد جو کہتے ہو جو کرتے ہو کرو نہ تو جبری طور پر تمہیں ہمیں دائیں تمہارے ساتھ چپکائیں گے تم ان کو چاہ نہ رہے ہو اور نہ جبری طور پر ہم تمہارے ضلع پر مور لگائیں گے کہ تم کچھ کرنا سکو نہ ہدینہ ہُونا جدین دونوں راستوں کو سامنے رکھ دیا جائے گا اور پھر سامنے کر دیا جائے گا جس کو منتخب کرتے ہو کرو اور جب تک آدمی کی عقل جو ہے تو وہ باقی رہتی ہے یہ اچھائی برائی میں حق باطل میں نفع نقصان میں تمیز کر رہا ہوتا ہے پاگل تو کہتے ہیں اسی کو ہے نا خان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اچائی برائی تمیز ختم ہو جاتی ہے سلوار اتاری رہا ہو یا پہنے میں بڑے شریف تھے شرارتی تھے انہوں نے کہا کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے بغیر ٹکٹ کے لئے سفر کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ٹکٹ کے کرا گیا سلوار ابھی بلڈ باقی دے شلوار سلوار پہن کر پھر رہا ہے سب کیا تھا پہن کر پھر رہا ہے کوئی کیا کہتا ہے تو یہ صورت خال ہے کہ اللہ تبارے گا نہ تو جبر سے کسی کو گمراہ کرتے نہ تو نہ جبر سے کسی کو ہدایت دیتے ہیں اس کے لیے کل اختیار دیا ہوا ہے کہ جو کہتے ہو جو کرتے ہو کرو اللہ اور پکڑ جائے ہے اسی اختیار کیے پکڑ جائے اختیار کیے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے کوشش کرتے جائیں جو ہم اپنے اختیار کو استعمال کر کے کوشش کریں گے جو مشکلات آئیں گے ان لوگ اللہ آسان کر دے گا خدا اللہ کی سے ہی ہے اللہ کے فضل کرم سے ہی ہے ہم اور آپ کو ارادہ کرنے کے اردا کرنے سوچنے کے ارادہ کرنے کے اور ارادہ کے نتیجے میں کوشش کرنے کے مکلف ہیں اس کے پابند ہیں مجھے بڑائی کو سوچا ہے ارادہ کرنے کے بعد کوشش کریں کوشش کرنے کے بعد جتنے اس کے بس میں کوشش ہو سکی بس جو نہ ہو سکی اللہ تبارک تب کو اپنے فل و قدم سے اس کو آسان فرما کر اس پڑتا فرما دیں واقعات ہے بندی سعید کا کہ آج میں نے نام ایکتر کیے نامے قدر کرنے کے بعد کسی منت کی مولوی صاحب کے پاس گیا ہو سکتا ہوں زمانے کا سیاسی لیڈر کو سیاسی سیاسی ملوڑ بھی ہونے کاتر کیے ہوا میرا کیا ہوگا تو نانا قتل کیے ہوئے رب آیا ہوتا باقاعد ہونے کے لیے تمہارا کیا ہوگا تمہاری ایسی بس نے بھی ضرورت سو کر دی سو قدر پورا کرنے کے بعد پھر جائے تو کچھ نزامت ہوئی پھر کسی اللہ والے کے پاس کسی فکر کے پاس میں نے سو قتل کیے ہوئے ہیں ابھی میرے لیے ابھی بھی کوئی گنجائش ہے ہر وقت گنجائش رحمت بھی جو جائے تو ہر وقت اس میں گنجائش ہے خیر وہ خیر محک خیر نے کہا کہ ابھی اس ماحول میں رہ رہا ہے جہاں رہ رہا ہے اس ماحول نے اس کو خراب کیا اس ماحول کیا پھر ابھی اس ماحول سے جب تک گا نہیں اس کا حال نہیں بن گئے گا نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جس بستی میں رہ رہے ہیں اس بستی کو چھوڑ دیں اور دوسری بستی لیکس والے لوگوں کی بستی ہے اس میں وہاں چلے گئے بس تو بتایا دور کرایا نکلا اس بستی کی طرف جاتے ہوئے آج راستہ نے قطر کیا ہوا تھا اس کی موت آ اور جب اس کی روح قبض ہونے لگی ہر میں اس نے اپنے آپ کو گسیٹا اس بستی کی طرف آپ فرشتے جو عذاب والے فرشتے بھی آ روح قبض کرنے کے لیے مذاکرہ عذاب والے کہتے ہیں زندگی گزری ہوئی اس کے تو ہم قبض کریں گے اور جو حسو والے ہیں رحمت والے ہیں کہتے ہیں تو بتایا بول کر کے وہ تو ہم کریں گے بعض فیصلے اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک رکھا ہوا ہے ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مال لکھا مال لکھا مال لکھا مال لکھا رکھا ہوا ہوتا ہے اسے فرق سے کوئی پتہ نہیں ہوتا مولک فیصلوں کا کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ دونوں گروہ آئے ہوئے ہیں دونوں گروہ آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے تو اب دونوں گروہ دونوں گروہ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کس کیسے کا ہے. دونوں گروہوں کو نہیں پتہ اور ان کا مذاکرہ چل رہا ہے اس مذاکرے میں یہ ہوا کہ ابھی تک اللہ دونوں سے خوب رکھا ہوا ہے فیصلے کو کیا فیصلہ ہونے والا ہے ان سے کہا کیا دیکھو اس کا فاصلہ نیکوں کی بستی کی طرف زیادہ ہے جو خراب لوگوں کی بستی سے زیادہ ہے ناپا اس نے آخر جو تھا مارکیٹ میں کیا تھا اس گیٹنے میں جس نے کیا تھا اتنا فاصلہ میں کوئی روزہ بس رحمت اللہ فرشتے جی کسی وقت بھی رحمت کا دروازہ تو اس وقت تک رحمت کا دروازہ نہیں بند ہوتا یہاں تک کہ آدمی کی روح قبض ہوتے ہوتے حلق میں جب تک نہ آ جاتے معلوم یوغیر کہتے اس کو کہ یہاں تک جب روح آ گئی اب جو ہے تو صوبہ قبول نہیں ہو رہی اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے یہ واقعہ ہے پہلے ہی میرا چند بار آپ کو بیان کیا ہے کہ فیصلہ بعد میں ایک لڑی ڈاکٹر صاحب دماغی مریض وہ اس کا دماغی ماہرین نے علاج کیا اس کو پاکر نہیں ہوا وہاں ہمارے سلسلے کے ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ تو ایک خط لکھا پتہ جی ساتھی کے نام پر ایک خط لکھ اور کوئی بات اپنی سنا چھپا اور اس سے ہدایات لے تو اس طرح کر تو مسئلہ کرا اس نے مجھے خط دکھا خطا اس نے کہا کس طرح میں تو یہاں ڈاکٹر سے فارغ ہوئی کسی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ تعلقات ہوئے میں مجھے غلط راہنمائی کر لیجیے اور, اور کے پاس جو دولت عصمت کی ہوتی ہے وہ میری ضائع ہوتی اور اس کے بعد میں دماغی دواری اس کو میرا خط دکھا وہ خط کا جواب لکھا ہے میری پیاری بیٹی لفظ کیسے لکھ جائے گا جس آدمی کو روحانی آدمی اس نے کہا ہوا ہے وہ مجھے سال بیٹی کا خطاب کر رہا میری پیاری بیٹی آپ کو جب میرا خط پہنچے آپ خط کے پہنچ دیا آپ وسل کر اس کے بعد دور خواص لائے سوڑا پڑھ لیں اور دور خاص لا رہے پڑھنے کے بعد آدمی سمجھے کہ آپ ایسی معصوم ہو جیسے پہلے کی شروع ختم کیا وہاں تو اس کے بعد اس کو صحت پر بات اب وہ ڈاکٹر صاحب بان حیران ہے کہ آپ نے کیا کیا اس کی صحت کیسے ہو گئی ہے نے کہا یہ تو ہمارا راز ہے ماں آپ, کو بتائیں؟ آپ نے اکیلے میں اصل کیا ہے سترہ سال میں ندیش کیا ہے پھر تین سال میں اسپیشلسٹ فن ہیں پانچ سال کام کر کے بسر کیا علاج کر کے پیسے لیتے ہیں تو فن آپ نے سیکھا ہوا ہے وہ آپ کا فن ہے ہمارا ہی فن ہے نہیں ہم نے تین سارے جیتے اٹھائے ان نے کچھ ہمیں راز بتایا اس کو ہم لیا تو رکھیے ہم نے روزی کا داروں کو داروں بتاوس پڑ رہی ہے تو اس لیے یہ ہمارا وہ آپ کا اپنا ٹریڈ سیکرٹ ہے ہمارا ٹریڈ سیکرٹ ہمارے فن کا راج آپ کے فن کا راج ہے کیا بتائے خط لکھا تو میں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کسی منصب آدمی کے ساتھ آپ کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی اطلاع آئی دعا کی خاص کی تعبیر بتائی تو وہ ٹھیک ہوا تبدیل غزین کتاب ہے اس میں لکھا ہوئے واقعہ بڑا جی کہ ایک علاقہ تھا اس میں ایک عورت تھی جس کو لگے بہت اس میں مال میم ہوا اور وہ روزانہ بن ٹھنڈ کر اپنے روزے پر بیٹھتی تھی اور لوگوں کو شکار کرتی تھی کوئی آدمی تھا نیک آدمی تھا گزرتے ہی نگاہ پڑی اس کا دل بیٹھک کیا اور بس اس نے آتے جاتے معلوم سے بتایا کتنے اس کا معاوضہ ہے اور اس طریقہ کار ہے وہ خیر آدمی اب سب کچھ اس کی ادائیگیاں کر کے اس کے پاس پہنچا جیوں پہنچا تو یہ آدمی اللہ اللہ کیے ہوئے اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہوا اور باطن میں خوف کی کیفیت جو وہ جاگزین ہوئی ہوئی جگہ سے پکڑی ہوئی جو اس کے پاس پہنچ جاتا اس, اس پاس اس کیفیت تکوا نے اس پر دالا اس پاس ایسا خوف داری ہوا کانپا اور کانپنے کے بعد سے کہا کہ بس میں خدا کریے مجھے معاف کرنے میں آپ سے کیا بڑے ماسو نے بڑے آپ کو چیزیں ہی نہیں دیکھی دنیا میں مت اثر نہ ہوئے یہ آج بھی چلا ہے جب چلا آیا تو اس کی اس کیفیت میں اس عورت پر اثر ڈالا شورت پر اثر ڈالا اب وہ اب یہ عورت اس کی فرختہ اور اس کے گھومنے کے لیے اس کے پیچھے پڑی تو آخر جو اس کو پتہ چلا کہ اسلام بستی میں کا یہ آدمی تھا اپنا علاقے سے آیا تھا فن خریدنے والا تھا یہ اس سے پتا پتہ ہے تو اس نے اپنا سارا مالو دولت سارا سامان لیا اور اس جگہ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا آج جب وہاں پہنچی تو وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ جس آدمی کی خاطر تو آئی تھی اس کی تو موت ہو گئی تو بڑا دکھ اور افسوس ہوا تو اس نے کہا اس کے خاندان میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ اتنا مال دولت ہے میرے پاس ساری چیزیں ہیں مجھ سے شادی کر لیں تو بتایا شادی ہو گئی شادی ہو گئی اور بہت پائے کے آدمی ہیں تمبیر غازی کو دیکھنے کے بعد لازا ہوتا ہے کہ پایا ان کا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان میں چھ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اشرح کرنے والے نے لکھا ہوا ہے نیچے کہ یہ بات محال نظر ہے. یعنی یہ ماننے کے لیے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے قابل اعتراض ہے کیونکہ اندیال مسئلہ اسلام کا حضرت نسل جو وفاق ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں یہ واقعہ لکھا دیکھا گیا ہے بات کہہ رہے ہیں کہ پکڑا کسی فقیر نے کہا کہ فقیر صاحب نے کہا ہے کہ بستی چھوڑ کر چلی گئی تھی دوسری جگہ اس کا جو تاثر تھا وہ نہیں تھا اس جگہ پر تھا تو یہ جو کرنے پاک کی آیت آئی ہوئی ہے فریض رضو کو لوا فیض رضو کے جلدا جو آئے تھے ازانی فیض الدیق اللہ حرض حماعت میتھا جلدا اور آگے کیا ہے جی عورت سے آگے پھر میں کیا ہے بار حکم, حکم, حکم ایسا ہے کہ بدکاری کرنے والا مرد برکاری کرنے والی عورت اس کو سو دلے لگاؤ اور سو رزے لگاتے بلکہ طرف میں کھاؤ ان پر ان کے اللہ کو خود نافذ کرتے ہوئے پھر جو اس پر ترس نہیں ہونا چاہیے اس کو شدت سے نافذ کرنا چاہیے اور ان کو ملک بدر کرو ملک بدر کرو تاکہ نسل علاقے میں جا کر ہی نئی زندگی شروع کریں ان پر یہ پاپ اسے آپ لوگ ماں کہتے ہیں نا یہ پاپ اور یہ نشان نہ ہو پاتے فکیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس لیے کہ اس کے پیچھے بات ہے تو <سلام> <سلام> ल, اللہ خیر کر رہا تھا اللہ تبادلہ تو یہ بات اللہ تبارک انسان کے داؤں میں سے ایک ادائیگی پسند ہے جب یہ نادم ہوتا ہے اور پھر تو ہوتا ہے اللہ ایک حضوری چیز کا ہوتا ہے اس چیز کے بارے تعالیٰ نے انسان کی اس بات کو بہت ہی پسند کر رہا تھا ہاں تو یہ بات یہ عمر فاروق میں انہوں نے واعظین مقرر فرمائے معاوضے والے تو اس دور میں معاوضہ لوگوں کا مقصد تو نہیں ہوتا تھا وہ تو ضرورت کے پورا ہونے کے لیے مجبوری تھی جی؟ مقصد تو ان کا اشاعت دین اللہ کی رضا دین ہوتے تھے ایک بار بات ضروری کر دا کہ دین کا یہ شعبہ کہ دین کی بات کو بولا جائے سنا جائے اگر یہ زندہ نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل کی قوت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی ان کے انسان جو ہے اس کو اللہ تبارا خوف اور شوق کے دو ادارے بس فرمائے انسان ان کے اندر خوف اور شوق کے دو ادارے ہیں دو فیکلٹیز ہیں آپ کی یونیورسٹی میں فیکلٹی ہوتی ہے فیکلٹی کا کیا معنی ہوتا ہے یہ انگریزی کا لفظ کا ادارہ نا ادارہ اس کے نیچے ادارے ہوتے ہیں مطلب دس اداروں کی یونیورسٹی ہے تو انسان دو اداروں کی یونیورسٹی ہے خوف اور شوق کے ادارے کی یونیورسٹی ہے اس کے دو فیکلٹیز ہیں خوف کی فیکلٹی ہے شوق کی فیکلٹی شوق کی فیکلٹی کے لیے ترغیب ہے اور خوف فیکلٹی کے لیے ترغید ہے ترغید ڈراوا اور ترغیب شوق دلانا، ترغیب و تحریب قرآن و قرآن و حدیث کے سارے مضامین کا موجود ہے وہ ترغیب و ترغیب پر ہے ان دو کی اس کو اپیل کر رہا ہے دو کی اس کو متاثر کر کے اس انسان کو کام پر کھڑا کر رہا ہے ٹھیک ہے لہٰذا دو فیکلٹیز پر کام کرنے کی تو ہر کسی کو ضرورت ہے اگر کوئی اللہ کا ولی بن گیا ہے تو اس کو مزید ترقی کے لیے اس کی ضرورت ہے اور اپنے نفس کو اپنے نفس کو برائی سے روکنے کے لیے نیکی تیار کرنے کے لیے انہیں دو اداروں کے واسطے سے اس کو خطاب کرنا ہوتا ہے اشرف صاحب رحمۃ اللہ رہے. ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ شاہر واجود دہلوی رحمۃ اللہ جو ان کے شیخ تھے شاہ صاحب نے تبلیغ کے کام میں بہت کام کیا تھا وہ تبلیغ کے کام میں لوگوں لو نے بات ساری بات کی ہوتے کہ ہر وقت دعوت دے آدمی تو اسی رخ سے بات کر تبدیلی دعوت سے کوئی بات کرتے سمجھ جاتے ہیں کہتے ہیں بڑا کام کا دعوت کو بڑا سمجھتا ہے ناقص کی باتیں کر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے تو کہتے شاہ شاید سرپائے کے بھائی اشرف جب اکیلے ہو گئے تو کس کو دعوت دو گے کہ بھائی اشرف جب اکیلے ہو گے تو کس کو دعوت دو گے کس کو دعوت دیں گے یعنی؟ دعوت تو ضروری کام ہے ہر وقت دعوت چاہیے جب اکیلے ہوں گے پھر کس کو دعوت دو گے تو کہتے ہیں وہ فرمایا نا کہ جب اکیلے ہو پھر اپنے نفس کو دعوت دو گے جب اکیلے ہو گے تو نفس کو دعوت دو گے. اس کو تیار کرو گے کو تیار کرو گے پر اور اس کو تیار کرو گے نیکی پر پڑنے اور سب سے مشکل تو تیار کرنا ہے اس کو ہاں جی دوسرے کو تیار کر لیتا ہے ہمارے ایک ساتھی تو نے مجھے کہا کہ تم تک پتا ہے کہ کشمیر کے جہاز میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ میں جو دوسرے کو کہتا اٹھو نا اپنا پرندہ اٹھاؤ نا مڑا آدیشوں کو والا اور بچہ پارٹی آئی ان کو جا کر سناؤ نا تو پتہ نہیں اس کو نماز پڑھی ہے نہیں پڑھیے سگریٹ پیتا پھینک کر جاتا ہے درپی درپی اور ہم کہتا کہ ایسے جبتے ہو ایسے جنت ایسے ہو رہے ہوں ویسے اور, اور وہ بچے اٹھارہ انیس سال کے ایسے ہی شہینوں کی طرح جاتے ہیں کہ آگے اٹھ پلٹ کر آ جاتے ہیں اور بےچارے کو کچھ پتہ نہیں ہماری طرح قوال, تو قوال خوب لہل کھیل کھیل کر پڑ رہا ہوتا ہے دیکھتا ہے کس کس پر آل تاری ہو رہا ہے خود بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں خود میرا کووال کا کووال ہی ہے اگلے پر ہو گیا ساری حال اور یہ رہا کبال کا کبال آ گیا تو اس اپنے نفس کو بھی ترغیب و تقہب کے شوبوں کے واسطے سے اس کو متوجہ کرنا ہے نیکی کی طرف آخرت کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اور جب یہ جو جدوجہد یہ کوشش مسلسل چلتی رہتی ہے تو انسان کو پر پڑا رہتا ہے اور جب اس میں کمزوری آ جاتی ہے تو انسان ہے سستی آ جاتی ہے ہر کسی کو ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور تہذیب نہ ملنے کی وجہ سے سستی لاحق ہوتی ہے ہر کسی کو لاحق ہوتی ہے جیسے تبلیجی تحریک کی کامیابی کی دو بنیادیں ہوئی ہیں ایک تو ماحول مہیا کرنا آدمی کو متبادل ماحول مہیا کرنا ٹھیک ہے اور متبادل ماحول میں ترغیب و ترغیب کی فضا قائم رکھنا ٹھیک ہے ترغیب و ترحیب کی فضا قائم رکھنا تو گھر میں ترغیب و ترغیب کی فضا قائم رکھیں گے گھر کے آلات بدل جائیں گے برادری میں رکھیں گے برادری کے آلات بدل جائیں گے بعض میں سیاسی لیڈر وغیرہ جو ہے نا پوچھا کرتے کہ آپ جرکے کیسے کامیاب کر لیتے ہیں آپ لوگ المبید سب آپ کو کا یاد ہے جیسے گرانڈیل سیاسی آئے ہوئے تھے نا وہ میرے بھیا سننے کے بعد نٹاڑیاں بھی چھوڑی ہیں چلا جی گرے ہوں جرکے کا ویار جو ہوتے نا یہ کوئی حبارس کوئی کیا کہتے سیاسی بصیروں تک مہارت نہیں ہے ایک دو چار باتیں اس پہ ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں اور یہ دونوں جو ہے میرے مسلمان بھائی ہیں ایک میرا بڑا ہے بڑی خدمت اس نے کی ہوئی ہیں اور دوسرا بالکل نواقف ہے لیکن دونوں میرے بھائی ہیں اس وقت اگر حق نواقف آدمی کے ساتھ دے رہا ہوگا تو میں اس کے ساتھ دوں گا اور حق اپنے آدمی کے ساتھ دے رہا میں اس کے ساتھ ہم دل کو خالی لے کر جاتے ہیں اور اس بات کی کی ہو جاتی ہے کہ اس کے ہوگا اس کے ساتھ ہمارے علاقے میں ایک ماورا ہوتا سر ہمارے علاقے کی گینکوں میں وہ کر <تصح> خدا واسطے مار پر آستے بات اللہ کے لیے کرو اور ڈنڈا بھائی کے لیے مارو کر دو بولتے تھے لوگ اس کو خیر ہمارے ہے سر گل بھی کر پرا واسطے چھوٹا بھی مار خدا واسطے گل بھی کرو خدا واسطے سوٹا بھی مار خدا واسطے یہ بات تو اللہ کے لیے کر دی ہے اور ڈنڈا پائی کے لیے بات رہی سب جگہ بیار کو قائم رکھنا ہے کہ بات کر دی ہے وہ اللہ کے لیے کر دی ہے ڈنڈا مارو تو اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے دشمنی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے ہمارے کافی عرصہ پہلے کہ واقعہ تھا کہ ایک دفعہ ایک محلے کے سروڈ کو اگر بڑی شکایتیں کی اپنے اس کی جس کے پاس رہ رہا ہم ملے والے نے کہا کر کیا کریں بے چارہ غریب ہے اس کا ساتھ بھی رہنا چاہیے اور ساتھ میں وہ پروفیسر ہے یہ غریب آدمی ہے تو ہم نے اس کے لیے ایگزام ہم تیار اور ہم کٹے ہوتے ہیں اس زمانے میں یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس پر پھر میں جو ہے اس کی وہ کہوں گا کس نے ظلم کیا میں کروں گا ڈانڈا پٹ تو بیچ میں جائے تو آ کر پھر کرائے کے بعد خاموش ہو جائے بات یہ ڈرامہ ہم نے کیا سبق صاحب کیا تھا سبق صاحب اتنا خبر تھا مجھ سے کہ مجھے سلاب جی کرتا میرے سلاب جی کو جواب دیتا جب میں سلاب کرو سلاب کو جواب دیتا خیر جی میں دل میں کیا تھا کے لیے سارا ڈرامہ نے کیا تھا لے کر ہم کیا کر سکتے آخر ناراضگی اتنی اس کی ہوئی چار مہینے کے لیے قبول کیا چار میری کے لیے آئے سب سے لڑائی ہوئی ہلسی اور پھر کوئی داراض ہو کر حج پر چلا گیا اور آدمی لڑتا جھڑتا سر آپ کو بخشے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا آدمی آدمی بن گیا اس ڈھائی میں وفات ہوگی <سؤال> وہی وفات وہاں دفن ہوا ہے پتا چل گیا آپ کو وہیں پر وفات ہوئی وہیں پر دفن ہو گئے. سبحان اللہ تو بڑی حیرت تھی تو خیر یہ بات تھی وہ اگلی بات یہ ہے یہ آخری بات یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ اجتماعی ماحول جو ہم قائم کرتے ہیں تو یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اجتماعی ماحول میں جذبہ بن کر آدمی انفرادی امال پر پکا ہو جائے تو مقصود اصلی جو ہے وہ انفرادی امال ہے ان پر پکا ہو جائے تو ہماری اجتماعی ماحول جو اجتماعی مجالس نے ہمیں انفرادی امال پر پکا کر لیں ٹھیک ہے نا جی اس کے لیے یہ بات ہوتی ہے اور اکٹھا بیٹھنے کی یہ تاثیر ہے کہ یہ مجھے دے اکٹھا بیٹھنے کی تاثیر ہے کہ اس سے آدمی کا جذبہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا اجتماعیت کی تاثیر ہے اس میں آدمی کا جذبہ بنتا ہے آدمی کو قوت حاصل ہوتی ہے اس لیے جماعت کی نماز کو لازمی قرار دیا گیا کہ یہ دور ایک پانچ منٹ کے لیے صبح دس منٹ کے لیے دور کے تو آیا کریں یہ لازمی حاضری ہوئی فرضہ ناظری ہوئی جماعت کے جو ہے تو وجوہ کے درجے کی ہوئی نماز فرض نماز سے. جو بات کے ادری وجود کے درجے میں من... اور باقی اس سے جو شریعت چاہتی ہے وہ ہماری انفرادی زندگی کو ہمارے اکیلے ہوتے ہیں انفرادی ماحول میں ہوتے ہیں انفرادی امال میں <تضح> لگے اس جگہ کو درست کر دیا جائے تو اجتماعی اعمال اگر انسان کی انفرادی زندگی کو درست کریں تو یہ کامیاب اجتماعیت ہے جو اجتماعیت اس کی انفرادیت کو درست یہ کامیاب اجتماعیت ہے اور جس اجتماعی نتیجے میں انفرادی زندگی درست نہیں ہو رہی ہے مطلب ہے پھر ایسے ہی ہڑبوں گئے یہ ہدایت والی اجتماعیت نہیں ہے ہم جب گاؤں میں ہوتے تھے نا تو آپ سے سچر آ نا تو اس زمانے میں گندم گہانے کے لیے سارے گاؤں کے بیل دماغ کرنے ہوتے تھے لہذا ہماری گندم گاہ رہے ہیں سب کے آپ کے بیل ہمارے پاس آئیں گے اور کل آپ کے گا رہے ہیں سب, سب بیل بھاگ جائیں گے ہردار کوشش کرتا تھا کہ اس کا بیٹ جو ہے نا وہ ایک دو دفعہ گاؤں میں جائے زیادہ میں جائے سیار سے زیادہ بولے وہ بول تو پڑے خدم بولے کام نہ کہ اس کو ایسے ہی کھلاگے لگانا وہ کہتے ہیں کھلاگے لگانے کا مزہ آتا ہے ہر وہاں جی। سارے اکٹھے ہو گئے چلاگے لگا رہے ہیں ہر جی اور بوجھ کوئی ہے نہیں ایسے ہی پھر رہے ہیں حال میں تو پی ایس دس من بوجھ پڑا ہوا ہے بیس من بوجھ اس کو کھینچنا ہوتا ہے اور یہاں تو ایسے ہی چلاگے لگاتی ہیں اور نبی صاحب کو چلا ہوا جی وہ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے وہ بھی صاحب نے تو کسی نے کہا کہ لے گا نئے لکھا وہ اداکار سکھنا دے رواں نہ دیکھا دے ٹکتا ہے کون دے دو نہیں لے بولے کیوں نہیں بھائی تو انہوں نے تمہارے کام کی کار گوبل مثال دے تمون کاری مثال دے تھوڑا جائے موٹی موٹی چیزوں کی بات کر لو ہماری تو بہت مفید ہے وہ مدرسے میں صحیح نکالتا ہے جو سرفراز کو یاد ہے شامت ہوتی ہے منتقو ہے شامت ہوتی ہے غرض یہ ہے کہ اجتماعی جو ہے کی انفرادی زندگی کو درست کرے اس لیے میں کہا کر دوں کہ یہاں جیسے جگہ کا ذکر کریں تین بجال سے جو آ جائے تو اس کے پر شروع کرے تو آدمی باقاعدہ بیٹھ جائے تو, تو پوری ذکر کی ترتیب کو سیکھے تاکہ زندگی پوری بدلے اور تعلق آدمی کا اثر ہو دل میں پو تو مضبوطی ہو آیا ٹھیک ہے نا جی